کال لن ارس لاکھ <مَعَكُم> حضرت یا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ موسکم یہاں تک کہ تم بڑی گاڑی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی لتا تن کہ تم لازم اسے لے کر آؤ گے واپس اللہ یو ہاتھ اب اللہ یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے وہ اور بات ہے لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس پل ماں آتاؤں تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار کرار کال اللہ علامہ نکول وکیل تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پن کے بعد ہے وہ یا بنی یا انہوں نے کہا میرے بیٹو لات من ممباب واحد دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی یہ لوگ دیکھیں گے دس گیارہ بھائی چلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے لات خلو ممباب واحد ان میں باب متفر تم داخل ہونا متفرک دروازوں سے بما اُنہیں میں اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کیا طرف سے کوئی فیصلہ ہو کوئی تمہارے لیے کوئی گزند کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی تو میں روک نہیں سکتا میں منع نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ببا اگنی انکم اللہ منشے میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی ان حکم و اللہ نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا الہ توکل تو اسی پر میں نے توقل کیا ہے وہ اللہ فلی توکل الب توکل اور اسی پر تمام توقل کرنے والوں کو لازمند کرنا چاہیے والل تو امر ہوں ابو ہوں تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا ماں کانا یون الحم بن اللہ بن شعیع یاقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا اللہ حاضرت عنفی نفس یوسف قزا ہاں ایک خیال یاقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو اب واب متفرقہ سے داخل ہو وہ عِلْمٍ لما المناہ یقیناً وہ صاحب علم تھا یاقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا ولاکم اکثر ناسلہ علم لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں والما دخلو علاء یوسف اب حضرت یوسف یہاں پھر پیش ہو رہے ہیں آوا ارح اخواہ ہو اب انہوں نے اپنے بھائی کو بن کو اپنے پاس بلا لیا کالا اناقوق اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی میں تمہارا بھائی ہوں یوسف ہوں فلا تب تا اس بیمار کانو یا تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے خمگین مت ہو یعنی تمہارے اب دلند دور ہو چکے سختی کے دن ختم ہو گئے اب اللہ تعالی نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے لہذا اب کوئی رنج رنجر غم نہیں پلما جہد ہوں گے پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا بورے بھرے گئے غلہ جو ہے بھر دیا گیا جا اعلی شکایت افیر عقی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا وہ جو سمجھئے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا جل سکایت افیر عقی تو پینے کا وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بن کے بورے میں رکھ دیا معذر پھر پکارنے والے نے پکار لگائی ائ تو اے کافلے والو ان نقم نہ سارکون اب وہ چل پڑے ہیں کافلا چل پڑا پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو کالو وقبلو والے انہوں نے کہا پیچھے مڑ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے ماضا دفتے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے قالو سوال ملک ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام بادشاہ کا پیالہ منجاب ہیمل و جو بھی لے آئے گا اسے, اسے اس کو ایک اونٹ کا بوجھ اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا وانا بھی ذائم اور اس کا میں ذمہ دار ہوں کالو دا لقد علمتم اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں اور اس میں ان میں جو رجازت ہے اس وقت آ کچھ اور بات تھی اور کچھ اور بات ہے کالو طقت عالیم تو ماں جینا الارض ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں مصیبت کے مارے ہیں ہم یہاں آ کر چوری کریں گے -a -r. A -r, چور نہیں ہے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برامد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی کیا اس کو بدلا دینا چاہیے کالو ٹھیک ہے اگر تو کس ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی وہ اس کی جزا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور وہ تمہ... جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو اب ادا کر دے گے کالو جدا ہوں مم بوجر افی رہے وہ ہی وہی بدلہ ہوگا اس کو تم رکھ لینا وہ تمہارا غلام بن جائے گا گزار کا نزدیک ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلا دیا کرتے ہیں یہی ہمارے یہاں رواج ہے حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فبدا الحم بے اوآت ہند قبل تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی سمبستخ رجحا بن رائے پھر نکال لیا اپنے بھائی بن کے بورے میں سے کزد کا کردنال یوسف اب یہاں کیونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ تو اس میں ذرا ایک یعنی شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے کزال کب نہ یوسف یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی غزل نہیں پہنچے گا سب کو ان کو آئی جانا ہے عارضی کا معاملہ ہے اس عارضی سے تدبیر میں کسی کو نقصان کو پہنچ نہیں رہا ہے تو ایک تدبیر ہے یہ ایک طوریہ جو ہو گیا ہے اس طوریہ کے ذریعے سے وہ صورتحال کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے کزا لے کر کد نہ لے یو اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے ماں کان یا خدا دین الملک ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا دین سے مراد نظام ہے یہ نوٹ کیجئے یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی دین کسے کہتے نظام کو بادشاہی نظام ہے تو دین الملک بادشاہ کا نظام ہے بادشاہ جو ہے سورن ہے اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے وہ جو چاہے حکم دے اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلب اس کا ہے پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے کتاب ہے دین الملک اور دین اللہ کیا ہے اللہ کی ساورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے کتابیں کر دیا جائے یہ دین اللہ ہے اذا والفتح دین اللہ یا خواجہ تو دین الملک اور دین اللہ اور آج کا دین کون سا ہے دین الجمہور پاپولر ساورنٹی حاکمیت عوام کی وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہے قانون سازی کرے جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دیں جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے دیں یہ دین الجمہور ہے جو کفر ہے شرک ہے دین اللہ ہے اسلام کہ اللہ کی ساورنٹی حاکمیت اس کی مسلمانوں کی خلافت قانون جو ہے اللہ کا البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر لے کوئی حج نہیں یہ دین اللہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ مصر کے سو نظام تھا بادشاہ کا نظام تھا اس کا قانون تھا اور حضرت یوسف جی بادشاہ نہیں تھے اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا وہ کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا اس میں تو مختار مطلق تھے لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کا کتنا لیو صوبہ ماں کا نلیہ خدا خاف دین الملک ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے اللہ ان شاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی اور اس سے بن یامین خود ان کے بھائیوں کے منہ یہ لفظ نکل گیا اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل چاہتا ہے پھر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجابے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ بس اسی کو رکھ لینا تو لہٰذا ان کے کہنے کے مطابق اب بن یامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے نرفا درجات عم نشہ ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں وہ فوق اکل نظیر علم علیم اور ہر صاحب عین کے اوپر کوئی اور صاحب عین بھی ہے یعنی وہ لما کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے کالو عشر سرق آخ الحم عبل اب ان کی دیکھیے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے زیادہ ست لخبان پر آ رہا تھا ہلکا پن باقی ہے انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا یعنی یوسف اس نے بھی چوری کی تھی یہ ایسے ہی ہے یہ دونوں بھائی جو ہے یہ اسی قسم کے ہے یہ یسریت فقط سڑک آخل بن قابل اس کا ایک بھائی اور بھی تھا اس نے بھی چوری کی تھی تو اثر رہا یوسف افی نفس ہی تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے دی میں فوراً اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا ولم یوگ دہلاؤ اور اس کو ظاہر نہیں کیا اپنے دل کہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا الزام تو خط لگی گیا وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس نے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تم لوگ بچر ہو درجے میں آلہ و اللہ عالمات اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے کالو العزیز اب وہ گڑ پر آ کیا کریں اب ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے قصبے کھا کے آئے تھے کالو یازیز ان نہ لہو ابن شیخن کبیرن اے مختار مطلق اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے اے عزیز ان نہ لہو ابن شیخن کبیرن اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے ضعیف ہے فخر احدنا کانو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے بدل دے اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے ان نرا کمنل محسرین ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی انسان ہو قال آد اللہ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ اللہ خدا اللہ و مجرنا متانا اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑے سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس ہمارا بال برابر ہوا ہے انالمون اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے پلم مستیسو بن جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتے تھے منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں خلس و اب وہ ایک طرف ہو گئے علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا تب کیا کریں کال کبیر کہا ان کے بڑے نے وہیدا جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں قدیم مت کرو لا تک تو یوسف القم و ابی کم کسی زمین میں کہیں پھینک دو ان کو لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے الم کبی رحم علم قد اخذ اباک علوم جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے عہد لیا ہوا ہے من اللہ اور اللہ کے نام پر وہ عہد ہوا وہ من قبل ما معافر تم یوسف اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں فلنگ ابرحال آؤں تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا یہاں سے ہلوں گا نہیں میں یہیں رہوں گا فتح یاد رلی یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے اگر وہ ہماری دوبی تم ایکشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے چلوں گا ورنہ میں یہیں رہوں گا فلن اب لاؤ میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا حتیہ یاد لی ابھی یہاں تک کہ میرے والد بھی ہیں مجھے اجازت دیں اور یا کم اللہ علی یا پھر اللہ کو فیصلہ میرے بارے میں کر دے وہ خیر الحاکمین اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس ابا جان کے پاس وقول جا کہو یا ابانا اباجان ان ابنک سرق آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی وما شاہدنا اللہ بما علمنا اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وما کنا بال غیب حافظین اور ہم غیب کے حافظ نہیں ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ حسل حقیقت سمجھ سکے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے ان ابنک سرق یا ابانا ان ابنک کا وما شاہدنا اللہ بما عالمنا ماں کلگ بے حافظ بس القرط التی کن نافیہ آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے بول ایر التی اقبل یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے ظاہر باتیں کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ ایشن لینے کے لیے تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کال ابلکم امرا وہی جملہ حضرت یاقب نے دوبارہ کا نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا فصبر ان میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے صبر ہی بہتر ہے اصل لاہو آئی نہیں بے جمی ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالی نے یہ عین دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں کہاں ہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال بہت مضمل رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور بینائی دائر ہو چکی تھی لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا اسے ملے گا یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے کسی کا بچہ فوت ہو جائے اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتارا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا نہ معلوم کہاں ہے کس حال میں ہے اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں خرکار لے جاتے ہیں के کے جاں گویا کہ روح فوت ہو گیا دفن کیا گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا ہوا لے کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہے باقی کہاں ہے کہ سال میں یہ نہیں اور اس کی بنا پر وہ غمنی تھے لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یک نہ شد دو شد بلکہ سہ شدہ یا تو تین کا معاملہ ہو گیا حضرت یوسف گئے تھے پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہی تو وہی تک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہروں گا جب تک کہ معافی نہ دیں اور وہ اجازت نہ دیں بہت جمی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا انہوں عالیم الحکیم یقیناً وہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے و تو عموم اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا صفا یوسف اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف اور رونا شروع کر دیا وہ اب یزبت اعلّ بن الفزون اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سب سے اور کچھ آ ہو سفیدی آ گئی ہو کورنیا پر آئی ہو اللہ عالم اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہیں آئس کے انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا اس کا جو لینس متاثر ہوتا ہے یا کورنیا متاثر ہوتا ہے اب اب تو من الحسن فہو قزیم <كَذِين> وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھوٹ رہے تھے پی رہے تھے اندر ہی اندر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی تھیں کال و تفتہ و تسکر وسفا انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے حتیہ یا تکون ہر یہاں تک کہ آپ یا تو گھل جائیں گے اسی سدمے میں اور تکون من الحالکین یا فوت ہو جائیں گے کالا انما اشکو بسی و حضین اللہ حضرت یاقوب نے فرمایا میں اپنا اشتراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی تم پر کوئی باسپوس نہیں کی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اندما اشکو بسی و اللہ اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہی الفاظ ہیں جو حضور نے تائش میں کہے تھے اللہ کا اشکو ضوف قبولت قوتی و قلتی و حوانی اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں شکوہ لے کر آیا ہوں شکایت لے کر آیا ہوں اپنے مسائل کی کمی کا اپنے قوت کی کمی کا اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے جس کا کہاں جاؤں کس کے پاس الامن تک نہیں مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے انما اشکو بسی وحسن اللہ علم تعلوم اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے فوت نہیں ہوئے بنی ہو بہبو اے میرے بیٹو جاؤ فتح یوسفی جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی ولاسم اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو ان لاہ یاسم الرہ قبل کافر یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا فلما دخل